دینا کی زندگی کی کہا او تو ایسے ہی ہے جیسی وہ پان کے ہم نے اسمان سے اتارا تو اس کے سبب میں سے اگنی والی چیزیں سب گنہ کر نکل جو کچھ آدمی اور چوپائے کھاتے ہیں یہاں تک کہ جبز میں میں اپنا سنگیار لے لیا اور خوب آراستہ ہو گئی اور اس کے مالک سمجھے کہ یہ ہمارے بس میں آ گئی ہمارا حکم اس پر آیا رات میں آ دن میں تو ہم نے اسے کر دیا کاٹی ہوئی گویا کل تھی ہی ناؤ ہم انہی آئے تھے مفصل بان کرتے ہیں غور کرنے والوں کے لیے